رب انفاق کا ذکر ہے کتنی دفعہ اب آ لکھو پانچویں دفعہ لکھو ذکر انفاق پانچویں دفعہ ایمان والو خرچ کرو اس چیز سے کہ عطا کیا ہم نے تم کو مال بھی خرچ کرو علم بھی خرچ کرو علم بھی خرچ کرنا چاہیے نہیں مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے سمجھا خرچ کرو اس چیز سے کہ عطا کیا ہم نے تم کو پہلے اس کے کہ آ وہ دن کون سا دن ہے جی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 وہ اللہ کے دلے سے ہوگی اپنی مرضی کی سوارے نہیں ہوگی <سؤال> ہوگی ضرور لیکن منظل سے ہوگی یہ ساری تشریح ہے اس بات کی پہلے اس کے کہ آج جائے وہ دن کہ نہ ہوگی بے اس دن کے اندر خرید و فروخت نہیں ہوگی اللہ بے انفی کے اندر لکھو نفی مطلق مطلاقن بائے نہیں ہوگی یہ نفی مطلق ہے کہ مطلع کن نہیں ہوگی ولاخ اللہ اور نہ عام دوستی کام آئے گی لا بے کے اندر نفی مطلق لکھی ہے نا لیکن بلاخ اللہ کے اندر لکھو نفی عام عام دوستی فائدہ نہیں دے گی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 یہ دنیاوی دوست ایک دوسرے کے کہ ہوں گے دشمن بن جائیں گے بنے گے یا نہیں یہ کال نہیں پڑا تھا کہ تابین مطبوعین متعلق کیا کہیں گے کہ اگر ہم دنیا کے اندر لوٹیں تو ان کو رگڑا دیں گے جوتے ماریں گے یہ خبیص کو آج تو ہمارے واقف نہیں ہوں گے ایزتبر اللہ دھی لبن اللہ دِی لاب بیدار ہوں گے نا باقی سب بیدار ہوں گے لیکن مطمین کی دوستی پیدا تھی قرآن کہہ رہا ہے الرفی اللہ یوم اللہ یہ آج یا سمجھ یا نہیں ہے سمجھ میرے ایک شائق تھے میں نے پہلے بھی عادت کیا حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب گمان وی رحمہ اللہ تعالی وہ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلیفہ تھے اور پچیس سال آتے جاتے رہے رمضان بھارت میں پچیس سال پوری مدت نہیں پھر حضرت رائے پوری دی خلیفہ میں تو آخر زمانے میں وہ سفر میں مجھے ساتھ رکھتے تھے بزرگ ہوگا گئے بڑھے بس جہاں ہی سفر کرتے میں سیاکار کاروں کا ہوتا تو ایک دن میں نے روک عرض کیا حضرت اس سفر میں مجھے یاد فرماتے ہیں ایک عظیم سفر آنے والا ہے وہاں بھی یاد سنبھالنا وہاں بھی یاد ہے. ہے؟ نا عظیم سفر وہاں بھی یاد سنبھال تو ولا کے نیچے کیا لکھنا ہے آم، آم. ولا شفا کے نیچے دیکھو نفی اختیاری اپنے اختیار سے سفارش نہیں ہوگی اللہ کے حکم سے سفارش ہوگی وال کافر ہم ظالمون کا تو ظالم ہے نہ ان کے لیے کوئی دوستی پیدا دے گی نہ سفارش کو اچھی نہیں فائدہ دے گا کافر ظالم ظلم کس کو کہتے ہیں وض و شیفی غیر محلے کسی چیز کو غیر محل کے اندر رکھنا اس کا نام کیا ہے ظلم ڈبلو کافروں کی جو محنت ہے نا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 ان کا مال بجا خرچ ہوتا ہے بے جا خرچ ہوتا ہے آ مال بھی بے جا مال بھی بے جا خرچ ہو رہا ہے تو واضح شیف غیر خیر محلی تو ہوا ظلم تو ہے تو کافر ہی ظالم ہیں میرے محترم اللہ لا الہ الا اللہ پہلے رسالت کا بیان تھا کس کا بیان ہو رہا ہے بھئی انا کلم المرسلین ابھی پڑھا نہیں تل کر لو سولو پڑھا نہیں تو کس کا بیان تھا رسالت کا تو اب کس کا بیان ہو رہا ہے توحید کا بیان ہو رہا ہے رسالت کے بعد توحید کا بیان تو اللہ الہ اللہ, اللہ, اللہ کے نیچے لکھو ذکر دعوی توحید تیسری بار پہلی بار یا یونا سو بدو کے اندر تھا دوسری بات کہاں تھا جی او انفی خلقی سماواد دلیل تھی اس سے پہلے کیا تھا دعوت توحید نہیں تھا کون سے الفاظ سے بلاہ کم اللہ واحد الہ اللہ و رحمٰن یہ تیسری بار ہے جی ذکر دعو توحید تیسری بار اللہ ہے نہیں کوئی معبود مگر وہی اللہ یہ کیا ہے میرے عزیز دعوت توہین ہے مجھے دعوت ہوئی ایک جگہ میرے شاگرد سب لوگوں کے اندر ہیں مرزایوں میں نہیں ہیں شیعہ بھی میرے شاگرد ہیں <laughs> بھریلوی بھی ہیں مودودی بھی ہیں غیر مقلد بھی ہیں مرزا ہی نہیں لیکن شیعہ جو تھے نا ایک دو وہ مر گئے ہیں دو تھے مر گئے ہیں ہم نے ایک دو اس وقت بھی سفید ریچھ تھا جب میرے پاس پڑا تھا ایک نوجوان تھا دونوں مر گئے ہیں دو شیعہ وہ بھی تھے میرے جگہ دراصل <laughs> دیکھتے تھے ادھر ادھر پڑھتے وغیرہ معنی بلا گاتے تو آ کے منت کرتے تھے مجھ کو کہ ہمیں اور جگہ سمجھ نہیں آتا تو اچھا پڑھاتا ہے میں بھی کہتا کہ چلو ہو سکتا ہے وہی اصلاح ہو جائے تو میرے ہاں وہ بلاغت نا وغیرہ پڑھتے تھے شیعہ تو شیعہ کا آدھا سب تک یہ باز ہوتا ہے بڑا لیکن وہ سدھرے نہیں بریل بھی ٹھیک ہو گئے وہ شیعہ بند ہوتے مر گئے ختم ہو گئے تو دعوت کی مجھے وہ موجودی بھی تھے کوئی غیر مقلد بھی تھے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 ایک آدمی ایسے کہتا رہا ہے وہ وو وو وو وہ ٹھیک ہے بھائی ہوبا کا مانا کیا ہے وہ تو کہتے رہو یہ کیا ہے یہ کوئی ذکر ہے میں نے ان کو کہا یہ ضمیر نہیں یہ ہوگا نہیں ہم ہوگا ہووا پڑتے ہیں یا ہو پڑھتے ہیں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 اس کو حضرت محبوب سبانی بھی اس میں ذات پڑھتے ہیں وہ ہمارے سلسلہ قادری کے ہیں اور تفسیر کبیر میں امام رازی نے بھی اس کو اسم ذات لکھا ہے تفسیر کبیر میں وہ فرماتے ہیں اس میں ذات لیکن بال اگر اس کو ضمیر بھی بنایا جائے تو اس ضمیر کا مرجہ ذات بحت ہے یا نہیں مرجع اس کا غن بن رہی ہے ذات بہت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 الضمیرلا یو صف و بھلا یو سف و ضمیر نہ موصوف بنتا ہے نہ صفت بنتا ہے یہ ہو موصوف ہے الحیو اس کی پہلی صفت ہے الکیوم اس کی کیا ہے دوسری صفت ہے دو صفتیں بن رہی ہیں اس کی تو ضمیر ہوتا تو اس کی صفتیں ہوتی حالانکہ دو صفتیں بن رہی ہیں میں نے کہا اگر ضمیر ہوتا زمیر تو ضمیر تو نہ موصوف بنتا ہے نا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 آگے جی حاش بلکھو الحج سے دلیل عقلی شروع ہو رہی ہے دلیل عقلی مشتمل برہفت صفات یہ دلیل عقلی ہے اور اس کے اندر کتنی صفتیں ہیں جی سات صفتیں ہیں مشتمل برہفت صفات الحج صفت نمبر ایک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 اور ہائی کا معنی ہے ادائم اد البقاء جس کے لیے بقاء کیا ہو ہمیشہ نہ ازال میں فنا نہ آباد میں فنا ادائم اد البقاء جس کے لیے بقاء ہمیشہ وہ ہے ہائی ہاں جی گئے ایران نیشاپور کا قلعہ دیکھا وہ بھی ویران توس کا قلعہ دیکھا وہ بھی ویران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 از ہر طرف آیت ندا فانی جہاں پانی جہاں روخ دل بکن سوئے خدا فانی جہاں فانی جہاں اللہ کی طرف روخ دل بکن سوئے خدا فانی جہاں پانی جہاں از فنا سوئے بکا راغب شو اے دل ربا اب فنا کو چھوڑو کہاں چاہو بقا سے دل لگاؤ از فنا سوئے بقا راغب شو اے دل روبا جز خال کے ارز و سما ہم در فنا ہم در فنا, فنا وہی خالق رہنا ہے جز خال کے ارز وما ہمر پنا ہمارا دل اس سے لگاؤ جو باقی ہے ہم پانی کے دل لگاتے ہیں الحی نمبر ایک لکھا ہے الحیوم القیوم قیوم کا نا تمام کائنات کا نگاہ اور مدبر قیوم کا معنی ہے تمام کائنات کا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 کیسے آپ کو نیند نہیں آتی فرمایا دو پیالے لے پانی کے بھر کے کھڑا ہو جات رات کو کھڑے ہو گئے جی آخر موسا علیہ السلام بشارت نیند آنی تھی یا نہیں یہ وہ نیند ہی پیالے گرے پانی بھی گر گیا پیالے بھی ٹوٹ گئے فرمایا موسا تجھ کو نیند آئی ہے پیالے ٹوٹے اگر میں نیند کروں تو سارا جان ٹوٹ پھوٹ کا شگار ہو جائے درم برہم ہو لاتا خلحسین تم والا لو نہیں پکڑتی اس کو نی اونگ اور نہ نین یا نمبر تین لکھو یہ صفات آ رہے ہیں جی نمبر تین لہو ما فسلم واد و ما نمبر کتنی چار خاص اللہ کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں مالک کون ہے فقط اللہ ہے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 تو کسی دوسرے کو آپ نے مالک نہیں کہنا مالک صرف کون ہے اللہ ہے لیکن مول احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب کہ نہیں محب و محبوب میں میرا تیرا تو حضور کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو کیا کہوں گا مالک کہوں گا اور سیدنا النا شیخ عبدالقادر کے متعلق کہتا ہے بندہ قادر کا بھی قادر ہے عبد القادر عبد القادر قادر ہے بندہ قادر کا بھی قادر ہے عبد القادر سر باتن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر ظاہر باطن کو جاننے والے کتنی غلط بات ہے ان کی کتاب ہے ہدایت بخشش شیروں کی کتاب ہے مول احمد اللہ خان کی اس میں یہ شعر ہیں اچھا جی تو مالک کس کی ذات ہے اللہ کی ذات ہے فقط وہی مالک ہے منظ اللہ یہ نمبر کتنی لکھو جی کون ہے وہ ذات جو سفارش کرے نزدیک اللہ کے مگر ساتھ اذن خداوندی کے وہ شفات اللہ کے اذن سے ہوگی اختیاری نہیں ہوگی چھٹا جی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 ما بین ہے دھیم کے نیچے لکھو حالات حاضرہ جانتا ہے ان حالات کو جو آگے ان کے ہیں یعنی حالات حاضرہ بماں خالفہ اور ان حالات کو جو پیچھے ان کے ہیں یہ کیا ہوئے جی حالات غائبا. یہ اللہ تبارک و تعالی کے علم کا بیان ہے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 ایسے گھومتے گھومتے بالکل کراچی کے اندر آ جائیں تجربہ کر دیکھو ہاں کئی دن لگیں گے ایک دن نہیں لگے گا کئی دن لگیں گے جاؤ ایسے لاہور کی طرف سیدھا پھر ادھر سے کہاں جاؤ گے کراچی کے اندر گول جو ہی اور آسمان نے کیا کیا ہے یہ کیا جائیں جائیں گے آسمان کا نظر آئے گا اوپر نظر آئے گا دوسرے آسمان نے پھر اس کا احاطہ کیا تیسرے نے اس کا چوتھے نے اس کا پانچویں نے چھٹے نے ساتویں نے پھر کرسی نے کس کا احتاطہ کیا ہوا ہے ساتوں آسمانوں کا بھی اور زمین بھی آتی ہے اب سمجھ آ گیا پراخ ہے کرسی اس کے آسمانوں سے اور زمین سے نمبر سات لکھو کہ اتنے تک بھوساط علم کا بیان تھا اللہ تعالیٰ کی وھسات علم کا اور ساتویں نمبر پہ ہے اور نئی تھکاتی اللہ تعالیٰ کو حفاظت ان کی آسمان و زمین کی میرے عزیز یہ دلیل عقلی تھی مشتمل کتنے پہ سات صفات پہ باہوب العلی العظیم یہ ثمرۂ دلیل ہے پہلے دعویٰ تھا پھر اس کے بعد گائی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 وہ کون سے صفات نقش سے اللہ تا خضو صنت والا نو یہ سمرا یہی نکتا کہ صفات کامل کے ساتھ اللہ موصوب ہیں اور جو صفات ناقص ہیں نا وہ اللہ کے اندر نہیں پائے جاتے واہو بل علی العظیم ثمرۂ دلی لکھو ڈبل شہید اور وہ بلند ہے اللہ تبارک و تعالی کس سے بلند ہے صفات نقص سے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 اس میں صفات کمال پائے جاتے ہیں صفات نقص نہیں پائے جاتی صوفیوں کی ایک کتاب میں میں نے دیکھا بد کی کتاب میں اس کتاب کا نام ہے فوائد پری دیا وہ لکھ رہے تھے کہ ایک بزرگ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کشتی کی میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کی کشتی کی لیکن اتنی مہربانی اس نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گرا دیا پچھاڑ دیا اگر وہ خدا کو گرا دیتا تو پتا نہیں کیا بنتا اللہ تعالیٰ کشتیاں کرتا ہے کیا میں <laughs> نے اللہ تعالیٰ سے کشتی کیا اندازہ کرو کیا <laughs> یہ عقیدے ہیں کتنی غلط باتیں شامل کر دیتے ہیں چا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عن ایمان ہے کہو آمین کرو لیکن اتنا انسان تو غول بنا کرے کہ خدا کو مغلوب بنا دے اور آقا مدنی کو کیا بنا دے غالب بنا دے نا خدا کو پیشی دیا حضور اللہ ابد کا وبن ابد کا وبن احمد کا آئے آئے. میرے آقا فرما رہے ہیں اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں اللہ عمنی ابدو کا وبن کا وبن ناسیاتی بے دکھ ہاں ہاں ہاں ناسیاتی ہاں تیرے ہاتھ میں میرا کنٹرول ہے یہ ناسیہ ہماری زبان کہتے ہیں چوٹی میری چوٹی تیرے ہاتھ میں ہے, حضورت ایسے ہے، ناسیاتی بیدی، اللہ کی بڑی شان ہے لیکن جو مشرق ہیں ماں قدر اللہ کا قدر قدر اللہ